mm. -hmm. سابق جما سر مبارک کے کتبے کے اندر جناب کے سامنے بخبت اور کے حوالے سنگل بیان کی سن یہ بھی سمجھو کہ اس سے موضوع ایک جز رہ گئی سی اور جیڑی جز رہ گئی سی وہ انتہائی ضروری اس معاشرے واسطے انتہائی ضروری اور لکھ سوالوں کا ایکوئی جواب ادرت سید ہونا شاہلی مشکل کشارتی اللہ آپ سرکار مبارکیس یعنی ایک حدیثات اور ایک آپ کا قول مبارک جلاب دامنے رب سونے کے فضل تو بیان کر جناب نتیس بات سنائی سی مسرت امام احمد اللہ امام احمد بن حمل رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار نے اپنے مسلم شریف دے اندر اس روایت کو نقل فرمایا ہے کہ حضور اقدس عال اس والتسلیمات تو نے سیدین کریمین حسنین شہیدین رضی اللہ تعالی اندا ہتھ پکڑے ہاتھ پکڑے ہاتھ پکڑ کے, کے فرمایا ہے کہ جہا بندہ میرے نال محبت رکھے میرے نال محبت رکھے اور انہوں دونوں نال محبت رکھے اور ان کے بال گراندے مراد شالی مشکل گشار دی اللہ ہو تعالی ہونا محترم والدہ محترم مراد خاتون جنت ردی اللہ ہو تعالی سونے نبی نے فرمایا جیڑا میرے نال محبت رکھے اینا نال محبت رکھے مولا علی نال محبت رکھے اور اسلح کری محنت امن جان نال محبت رکھے فرمایا ہے وہ بندہ کل بروے محسر میرے نال جنت چائے جی یعنی <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> نبیوں کے دراجات الگ ہوں نبی دے درجے غیر نبی نہیں پہنچ سکتا نبی دے درجے غیر نبی نہیں پہنچ سکتا نبیوں دے, نبی دے تراجات لگ سونے نے وکرے اچھے جناب نرالے بنائے نے پھر سید لمبی آ مقام <copyright> سمبیا کا مقام جگہ سونے سارے لمبی وقت بنایا محبوب جو وکا بنایا ہوں آپ مقام کو کوئی نہیں اپڑ سکتا اس روایت نئی یہ نہ سمجھے کہ جتھے نبی ہوا اتنے ہو مفت رکھنے مراد شہر شاہ گلام ہوں بادشاہ اگر اپنے عہدے سے بھٹا تو غلام اندر دا یہ نہیں کہ غلام دا رتبہ بھی بادشاہ برابر ہو گئی سونے نبی فرمان کا یہ مطلب ہے کہ ان دی محبت دل چ بسام کام کال بروے باشر اپنا غلام بنا سا کام ہے اس ہتیس بات کو بال لوگا غلطی لگ جگی کہ اص اگر اینا اینا نال محبت رکھ لیے سڈا دین پورا ہو گیا اصا جنگی بن گئے لہذا اصان باقی احکام کی ضرورت گل بھی غلط ہے یہ گل بھی سمجھنے والا بندہ ہوئے دے او دے اس ادیس کے اندر ہی وہ گل کا جواب آیا کہ اے سونے نبی نے فرمایا محبت رکھے اور محبت دا ایک تقاضہ ہے جیڑی محبت ہے نا عشق اور محبت کا یہ تقاض ہے کہ ہر آش ماشروکے احکام سے بھی سر چکا اور وہ او سیرت و صورت کے اگے بھی سرخم رہد झो कि मोहब्बत यह कहती है कि जे दिल च और मोहब्बत है ना नहत दावे नहीं गल भी मननी पवेगी ओ पिछे भी चलना पवेगा रंग भी अपना पवेगा ता आशिफ बनेगा سونے نے نروائے محبت رکھے ہونے کا مطلب اے نہیں زبانی گلامی زبانی کلامی نہیں محض دعوے نال نہیں قلبی بھی جڈو محبت رکھدہ ہو جیڑا بندہ جہبت رکھدہ نا وہ ویشانی ہے کدی معشوق کے خلاف قدم نہیں اٹھا رہے گا ٹھیک ہے مجازی عشق نک لو مجازی عشق نک لو کہ اگر مجازی عشق کے اندر یعنی دنیاوی مجازی عشق کے اندر آشق اپنے محبوب کی خاطر ہو جیل جانا بھی گوارا کرے تھانے جانا بھی گوارا کرے جی تھری دیا گولیاں بھی قبول کرے یہ مجازی ہے یہ حقیقت ہی نہیں ہے یہ مجاز ہے اگر مزاویشہ سے پھر پے حقیقی وہ انداز کوئی نہیں لا سکتا توجہ نہیں جو فرمائی آہا عشق کی ریت بابے پے شاہ جبان سو آبرو عشق کی ریت ہری موسیقی nahin rahab sada na quraan میرا میں ہستی تھی ہے مطلب ہی ہے کہ فر وہ مطلب سرکے مطلب پورا ہوئے نہیں تو یار انہوں نے پوشل کانڈ سے ہے نے اور جو آئے نال سچا پیار ہوگا نا مولا روم فرما نے مولا روم فرمے نے آپ سرکار فرما نے انتفاق اتفاق بنیا شاہی گئے گد مردے کھان والی بلا ہل اور چیز ہوندی ہے ہل ہو ٹھیک ہے قربان جام ہل ہل جہی ہے چھوٹے جی شامت چھوٹی جی دی ہوندی ہے گد جیڑا ہے پرندہ جسامت رکھ داڈر انسان کی وسطی نے یہ لوگ دینا بھی ن شاہ گھٹے ہو گئے دونوں اٹھ پے دے پرواز مٹ پے شاہیارے بلندیاں شاہی گئے میروں کے پروار بڑا مزہ آواز دی پرواد بڑوں چلوی ہے मदद मैं भी बड़ा आए पर थोड़ा सफर किया नजर आ गया फॉरन बोली आखिया बढ़ गई तेरी परवाद तेरू तेरी परवाद नसीब हो है। آپ منزل نظر آ گئی ہے آپ تین وہ درشک سانش تین محبت ہے سانو ادھر محبت ہے اس سور بھی یہ ہوئی ہے آشت بھاوے آشت بھاوے جنہ بلندی سے ہوئے یہ چاہے जा झुकावे मिसाल दीती है बगैर तमसील तस्वीर मसला समझाने आशिक आशिक हर तम शूक लेकेदन रखण नयार रहा होशिका जरा अपना बिटाणा जानता होवे सुखना जानता होवे गुरमान जावा لوگوں کا جواب سجی سمندر موجود ہے کہ آپ ہی ہوا ماشور جی راہ اشتہار کرتا ہے وہ پیچھے چلتا سیرت سورت اپنا جناب والی بڑی ویڈی خطار گئی ہے سم پورا کر دیا ہے باقی آم باقی آم بھی سان کوئی جتنی بچی ہو گئی ہے اس طریقے کا مسلم مدمال کالو ہو جاتی ہے سونے نبی نے فرمایا تیلمی نے روایت کی تھی سونے نبی نے فرمائیے ادے بولا دنیا اولادا نیا اولادوں تین چیز نہ سکھاؤ تین آدھا سکھاؤ سکھا میری محبت میرے قربا کی محبت اور قرآن کی کارات جی دل چل چی بسرا ہو جاوے قربان جاو وہ کدی گمراہ نہیں ہو سکتا کدی بے راہ روی کا شکار نہیں ہو سکتا کیوں جل چ نوی حکم ہوگی وہ نبی دعے داری کرے اصول ہے محبت کا تقاضا دس رہا کہ میں جی سونے نبی بڑی محبت کرنا نہ سوہنے نبی سنت نال پیار ہے دا داڑی شریف نکارت دیا نگاہ ویخلا ہے نہ ان سونے نبی کے لباس نال پیار ہے نا نہ سونے نبی دی تعلیم نال پیار ہے نہ آپ کی تحلیب پیار ہے نہ آپ دی شریعت پیار ہے نہ آپ دے کے حکام چن لگتے ہیں اور تھی کی آخو گے یہ بندہ اپنی اپنے دے بولتے رہے یار ضروری گل ہے ضروری گل اور تقاضا محبت ہے کہ جو جس کی ماں پتا دکھا دے گا رنگ چار ہوئی محبوب قربان جا محبوب محبوب کا مثال نہ صحیح پر محبوب والی آد ت قربان جانا کر کے سونے اشارہ سربا یہ کہ محبت رکھے گا وہ میری یاد کرے گا جہا میرے قربا دی محبت رکھے گا انہوں دی یاد کرے گا جہا اللہ کے قرآن محبت رکھے گا وہ قرآن تابے داری کرے گا اور رب سونے کریبی رب کے قرآن ہو گمراہ نہیں ہو سکتا شکار نہیں ہو سکتا مگر قربان جب لوگ فرمے کچھ لوگ یہ آسان اث آر بیچ محبت رکھنے ہوں اسان نبی باغ محبت رکھنے ہوں حضرت جنون مشری سرکار فرما نے آ فرما نے لوگ دو دنیا والے اکثر دو دعو چوٹے نے دو گلام میں جوچ رہے تھے اولا وہاں دور کہ آپ نے گھر ایک اے دعوی ایک دعو کہ رب دے بندے ہاں رب دی مخلوق اور رب کی تابے نہیں کرتے رب دے بندے او. پر اما بارے خبر رکھ کی تیاری نہیں کرتے اسے اورج لوگ اپنی معافی ہو جائے کہ محبت رکھنے ہوں ہمارے پیس کی محبت رکھنے ہوں مولاری محبت رکھنے ونڈو جائے تو جو ہے نا آ فرما نے مولا دیگر فرما مو کہ میرا ایسا محب ایسا محب جڑا میری محبت چی جی. افرادو تفرید کر غلوب کر دے اور مائنو مائنو مائنو میرا مقام میری شان ہے جو رب نے مینو مقام شان دتا ہے وہ تو چی چار چڈ بنوایا او بندہ ہلا کا نہیں او بندہ ہلاک نہیں بچ سکتا او ضرور ہلاک ہو بندہ کا ہوئے گا جڑا بندہ جہا بندہ اور یہ روایت بولتا موجود ہے آ جائے جیسا بند میری محبت گلوب کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا کی مطلب ہے گل کھل کے سمجھ نہیں آ رہی یہ بھی تفسیر والا ہاتھی تھی سنا ابھی اس بار میرے سونے <تصفح> لایا جی تام لایا جامے ہو, لا ہو. خب و علی لا اج تام ہو خوبالی کیوں آپ کو بخروں آل آل ہی قلب مومن سونے نے پینے فرمایے کوئی مومن, کوئی مومن ایسا نہیں ہو سکتا کوئی مومن ایسا نہیں ہو سکتا کوئی مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا ہو جل چلی کی محبت بھی ہوگی گل او یعنی او سونے نبی نے فرمایا میرے قربا کی محبت اور اس حتیش اندر سونے نبی نے نہ گڑ کے مختص کر کے فرمایا میں حسن کریم مولا حالی اور خاتون جنت اس حدیث اسدیش واستو جیڑا بندہ یہ استطلال کرتا ہے کہ یار ادیش کی دور نال جنتی بن گئے ہاں آدیش بھی صحیح ہے سند بھی صحیح ہے جنتی بن گئے ہاں اور سام نجات مل جائے گی انہوں کا یہ دا دعوی محض بات با. کوئی بھی, بھی. پھر کہہ دینا کوئی تنقید نہیں اور کسی نو نشانہ بازی بناؤ کا مقصود نہیں او لوگ نہیں آ رہا جی شرط اتنے نو پسند کرتے شرط اتنے تھا بچنے قوم نچا پر جہی دی گل ہے مارتے یہ تگڑ بگڑ والا کام سان نہیں آدا کی قسم کر کے نا جن تک اے مصطفیٰ مستفا آلم دے ہاتھ رہیے رہی جیڑے آلم بکے نہیں اپنا سبر نہیں بیچیا اپنا آپ نہیں بیچیا اور تین مستفا کاروبار دا ذریعہ نہیں بنایا اس وقت تک اس عقائد بھی ٹھیک رہے نگریات بھی ٹھیک رہے اور ضمیر بھی زندہ رہے سدھا رہ جائے قوم ایسے واعظین اور ایسے اولاباد ہاتھ چلیے کہ جنہ نے اپنا ضمیر ویچ ہے جنہوں نے جی نے اس بارو کاروبار بنایا ج نے, نے آیاد نچنا شروع کر ہے اس وقت تہ جد وقت آیا اور تب اے قوم اس قوم دے عقائد تے اندر بھی تسلسل شروع ہو گئی نگریات کے اندر بھی تسلسل شروع ہو گئی اور اس قوم دا زمین بھی نے فرمائی تقبال فرما اقبال تا ہی فرما اقبال بڑا تجربے کار سڑے ہی تجربے کار سڑی گہری نگاہ رکھنے والا سی بڑی دور پی بیگار رکھن والا سی اقبال دے اقبال فرموند دے باقی دے وہ آئی زمین تھوڑی جی وہ کر دینا یہ زمین دینا ہے دا جہرا شیشہ آتا ہے زمیر دے شیشے بچوں زمیر دے شیشے بچوں بندے نو حق آزر آدھے کہ بے زمیرے نو نظر نہیں آدے زمین دیا وہ گلا دسریاں نے جڑیاں بےدمیری مسئلوں قربان دیا صحاب اشن کری مین نے کے شیشے سلامت سن ضمیر جیتا سن موت قبول کی سکنا کبو نے اقبال ہے اقبال آتا یار اجب گل ہے نہ جذبہ رکھتے ہیں نہ نو نظر اٹھی ہے نہ وہ درد نہ درد فروشی پہ جتوں کو قوم لکھی ہے خدا دی قسم کر کے آنا نہ دین دی تمیز ہے نہ مسلک دی تمیز ہے نہ مذہب دی آج کل اگر مسلک کی بات کی جائے نا لوگتے ہیں مولوی و صاحب یہ فر کی باز ہی ہے یہ کیا ہے یہ فر کی باز ہی ہے اچھا میں کیا ہوئے کفار کفار فرہون نمرود کارون اور اونا دے, اونا دے روحانی اولاد اگر وہ او مسلمان نو اندر تقسیم کر دے تنظیم دے اندر تقسیم کر دے تریقا در تقسیم, تقسیم کر دے اور امت مستفا نو پارا پارا اور ٹکڑا ٹکڑا کر کے رکھ دے یہ کوئی فرقہ فرقی نہیں <تصفح> ادھر نگاہ نہیں جان اور اگر کوئی مسل کے حقا کی بات کرے تو پھر تکلیف ہوتی تو نہیں یہ فرمائی اج کل تو قوم کہہ ہے جی مولویا کا کام نہیں پھر کے پا رہی مولویا کام اور میں آخر مولویا کا کم نہیں پھر کے پا رہی قوم نو کی ونڈے گا مولوی قوم نی ونڈے گا یہ بچارا آپ محتاج یہ آپ محتاج کی تقسیم کرنی ہے کی ونڈنا ہے رب دن فرمند ہے قوم نو کروہے ہاں ادر کروہاں ادر نے ونڈے پھر آم نے ہیں قوم جدو بھی اے اپنے دشمن افار بنگی ہے ونڈ کے گروہ بڑا کے ایک نو دوسرے کا دشمن بنا دیتا ہے دوسرے نو نیسرے کا بنا ہے تیسرے نو چوتھے مگر لا دیتا ہے دتا انہیں آگیا تھی شاپا ایک دوے کے مگر رو بربادی میں خبر وہ تباہی اور بربادی اسلام سالش لگے قوم اپنے آپ پی گئی ہے وہ اپنی چالیاب ہو گئے اچھا جہے کوئی چند کوئی چاند رے بھی ہے سن شا تک لوگ ہیں جنہ نے اپنا تیر نہیں ویچیا ہک نہیں ویچیو گل سیتی کی تب تک پہ اپنے آئیں ٹھیک ہے نگریات بھی جی اور جد کا یہ دماشا شروع ہو فرما فرمایا اکبال فرما تیرے بچوں سے میرا شیشہ کتوں لب لیا وا جڑا ساڈے اکاگر سی wah allah baqi ladhi itle woh aayi zameeni baqi ladhi itle woh aayi zameeni aye gustae sultaniyo تینو یہ پوشت بڑا سکیا نی ہوں دوبارہ تینو <تضع> آپس اپنی تھان دے بحال تبعی تبعی طبیب کوئی افرت افلتوں روحانی طبیب کوئی میاں شیر نبانی اورج بخش والی اجمری ورگے ہو بار برو مین نہیں لگتا توں اپنی تھان تے آ जो वही की गई गई वंडिया नहीं, नहीं की गया तगड़ पगड़ कम रखे गया चलो सारे राधी हो जान सारे राधी हो जान پر قربان جاو ادھر سہی ادھر بات فرمایا فرمایا سمجھے جی منافق فیصلے تو کی مراد ہے اور اور کی مراد ہے منافک بھی راضی ہوخر بھی راضی ہوتے مسلمان بھی راضی ہوتے نشے بھی راضی ہوتے ہر بندہ راضی ہوا یار یہ دس گل ایمان ہوخر راضی ہو سکتا ہو سکتا ہے گل حق والی ہو منافق راضی ہو سکے بھی نہیں ہو سکتا جن کی گلے ست کا اتفاق ہوگا سمجھ لیا جی کو گل پگلے کو کم رلیا وے لیا پیا نہیں رلیا وے لیا پیا گل سیکھی مڑ سارے راتی کیوں تو فرمائی اس خوف اور لالچ رکھ کے جناب خوف ڈرد لالچ مرتے ہیں جد ان کا باجن ایک کم سنبھالیاں حقیقت نہیں بیان ہوئی قوم کا بیڑا ڈگی تو جو ہے پوروا جان میں کیتا سی میں ثابت کیتا سی سبل پوربا پر تھو کت یاد ہونی ہے پچھلے جمعہ تے آج جمے تقریبا یاد ہونی جڑی پندرہ منٹ پہلے ہو گئی پچھلے جمے والی کام ہی بڑا لمبا میں ثابت کیا سی زبر قربا نبی نے سونے نبی نے زبر قربا یعنی قریبی لوگ بال نے زمیر و مرادی نبی گھر والے لین یعنی دوازے نو تو ہرا عباس اور نبی او خری جنانو نبی پاک کا خرانہ نصیب ہوئی ہے بال بزرگوں نے بڑوایا نہیں اتو رات جمان کی حالت چ نویجی عورت کی تھی اور نبی پاپ کی بہائیت سیالہ صحیح وہ <تصفح> تفصیل مولا دا مولا کا دا بھی پیادر دے سونے نبی حدیث بھی پی کہ سونے نبی نے فرمائی لایا جانو لایا جانو ابو علی پوکھی اوکھا کالا سلا تو سلام سونے سے مولا علی نے وہ جاب تبادلہ جنگل دسیا گیا ہے نبی سونے نے خبردار کسی موومنٹ کے دل چی مولا پیار ہوے پیار ہوے تو امر ابو, دا ابو دا مولا پیار ہوے سونے لبی نے فرمایا یہ کسی منہ ملتے دل چلیاں نہیں ہو سک پتا لگتا قربا تمین قربا تلا محبت مراد عمر ابو پتھر کی محبت بھی مراد تا جا کے کام پورا بن دئی وگرنا وگرنا سونے نبی نے فرمایا ہے تے ہو سکتا اچھا سونا نبی بھی فرما نہیں ہو سکتا تو ہو تے ہو سکتا ہے مطلب ہے اللہ سم ما اللہ حبیبے خدا کو چوکھا سیاح تو نے فرمائی جی محبت ہوئے کہ مولا علی دی کربا آیا توجہ ہے اور خصوصاً شاہم سدی کی اکبر اور فب کی آدم آپ دی قربت آلہ ہے سونے لبی نے دوہاں کا ہاتھ ہے بیٹھے نا کل کیا مطلب لینا، سوئے میں تلنجہ اپنی خبر چیلنگ یہ آ نہیں اتنے بھی کوربے اور ایک یہ کورب یہ موت بھی نہیں توڑ سکے گی یہ بھی نہیں توڑ سکے گی تشورے گاڑ چھے گے جنہوں حاصل ہے جنہوں حاصل ہے محبت نو خارج کریں تو وہ جوڑی جو فرمائی مفت نارج نا کرے آتیش کے مطابق جنتی بانی جانا تو جوڑی جو فرمائی تو بڑا کام بڑا ہی اور ایک گل پوری تا ہی ہو لے ستیش کا ستیش دا اور مولا نے فرمان دا پورا پورا خیال رکھا جائے گا دا الحمدللہ سننا الحمداللہ اگر یہ دولت رب نے ادا کروائیے نا سچے سنیا رب سونے نے مسلق والے سینے ایسے ہیں کہ جب مولا علی محبت بھی وسطی عمر ابو بکر محبت بھی ہے چلو یار چلو اص لے اتفاق کر لے بڑی ڈرتی ہے جی مولوی صاحب کسے نو کچھ نہ ہے کسے نو ج نہ آخیا جی میں کسی نو کچھ آخر اچھا کسی نج نہ آخیے اپنا مذہب بھی چڈ دئیے اپنا مسلک بھی چڈ دئیے توجہ نہیں جی فرمائی ہوئے ادا سے کسم کر کے آ دوستو میرا یہ تجربہ ہے میرا یہ تجربہ ہے اور بزرگان دین دا بھی یہ تجربہ ہے وہاں ت جدوں دا حق والے لوگ نے باطل والے وال ملنا جلنا شروع کر ہے دیا جی جدوں دا حق والے لوگ نے باطل والے لوگوں ملنا جلنا شروع کیا تا نا تب تا حق دا بیڑا ڈبنا شروع ہو مراد حق کا نقصان ہونا شروع ہو گیا ہوں میں مثال ہوں مثال ہوں ایک حرام چیز ہے ایک حلال چیز ہے جدو حرام اور حلال رلاؤ گے نقصان کتا ہوگا کیوں پانی کا تلاد بریا ہوا ہے پشاب کا جاپ گیا سارا ات جمہوریت نہیں چلتی بھائی ایک قطرا سیتے آگو پورا تلاب ہے خیر کوئی گل نہیں کی مگر نہیں باطل بادل پلی بھی پلی پی کوفر کوفرے جد بھی حق نہ رلے گا نقصان ہمیشہ حق کا ہوگا پانی کا پورا تالاب یہ کترا رل گیا نقصانشاد کا ہوا یا پانی ہویا ہوا یاد رکھے جی جد بادل والوں بادل والوں رلو گے ان کا نقصان نہیں ہونا نقصان ہونا نقصان تھوڑا ہونا تھے ایمان کا ہونا ہے جان کا ہونا تھے سرام کا ہونا تھوڑے متحق کیوں باطل تھی بادل ہے ان کی نقصان ہونا نقصان طریقہ یہ ہے اگرام دا طریقہ رہے کہ جس لینڈ کے فاطل والے چل دے رہے ہیں انہوں نے وہ لینڈ چڈ دیتی ہے دوسری اختیار کر لی جو راہ بلے راہ چڑا دوسرا راہ اختیار کر رہا ہے کیوں اس واسطے میں اتے ایک مثال دیکھ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلمان سرکار اپنی زلفا مبارک وہ زلفا پہلے پہلے ابتدا آپ اپنی زلفا مبارکا نو ای جناب فرما پرما دے سن چیر نہیں کٹ دے، گل سن کٹتے گل سمجھا جی پیشہ کر دینی یہودیاں نے دی کام کی کام کیتا ہے کیا لمبے لمبے وال رکھنے شروع کر دیتے اور وہ او بھی اپنے والر پیچھا چھٹ دے سن سونے نبی نے پروایا سا ایم تو بعد او پیچھا ہو ساڈے بھی پیچھا ہو پیچھا ہونے فرق نہ ہوئی کہ کس ہات اللہ چیز کٹاں گے درمیان سنت نبی سونا دبی سونا درماوے بھئی خالی وال نہ سکو چیر کڈو تا کہ فرق آ جائے چلو رلے پلے رہا پیر بادل بھی کول ہوئے ہاتھ بھی کور ہوئے خیر کدرے ہاتھ نو استعمال کر لو ضرورت پوے تو کدھر بادل نو استعمال کر لینا چاہیے مسلمان دا مسلمان دن تصر نہیں ہک آیا ہک آد بھی رہے وکر ہی رہی الا ماشاء اللہ اج گیا گدیاں ویخ لو گیا اکثر پیر اکثر پیر رات بیماری کا شکار ہو گئے کہ اگر اللہ نہ عنہ کی عملہ ہوشمن دلی اکثر وہی وجہ کی اور اکثر علماء لم جی جداہے اپنے آپ نو عالم کہیں مگر حقیقت ان دل, دل معاویہ سرکار دشنی اور بہت نال مریا میں پوچھنا یار سونے نبی نے دعا فرمائی مولا امیر معاویہ نو ہدایت بھی دے اور میری امت واسطے اس ناضری نہیں بنا ماں کہ دع نبی ہوگی اور رد ہو گیا تو جی باطل طریقے فڑے نے اوے سڈیا نے بھی طریقے فڑ لے کرنے ہیں یا مننے آمر معافی نو من پہ لہذا آسن پاک دا نا لینا بھی چڈ دیا گیا میں پوچھنا پوچھنا ہسنگ ہسن باغ بندے نے جارے بارے جو سیدنا سی کی پر سرکار نے فرمایا ہسن تر اتو میرے ماں باپ قربان کوئی بندہ ایسا نہیں کہ جن شکل تیرے جتنی سونے نکی نل نہیں ہوتی تیری شکل چوکی روپیے اور رتب کیا جاوے جائے امام حسن پاک رتبہ پہلے تو حسین دفاع بھی. اور عجیب گل ہے پورا محرم شریف ڈپ جاتا ہے پاک کی گل نہیں کوئی تو آئے ہوئے میں فیصلہ اگلے جمعی وفا کیسن ہو سنو گے تو ایمان تازہ او روایات نے مجھے تو لکائی نے اپنے بزرگوں سال سنا گئی ہے بنڈ ملایا گیا بھر کیتا گیا لما کے بیان کیتا گیا کوئی خوف پچ مارا گیا کوئی لالچ مارا گیا کر کے یہ تباہی سے برتافی یہ نتیجہ تیرے سامنے آ جائے مگر لو تک محمد اباد حکومت رہی ہے بڑھ کے رہے ہیں آہ! آہ! آہ! آہ! آہ! یار جی سونے نبی نے فرمایا مومن ہو بے مولا علی کی محبت ہو بے کے بے شک یہ ہو سکتی پتہ لگدا ہے رب کے قران میں جو فرمایا نا زمین